نحج خطبہ نمبر انچاس ان خطبہ نمبر انچاس ان میں امیر حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اس کے ظاہر وویدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتا دیتی ہیں وہ دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس حقیقت کو نہیں پا سکتا وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی وہ اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شہ اس سے قریب تر نہیں ہے اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدود نہایت پر مطلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لئے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح کہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیح دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں